فَإذا جاءت پھر جب کانوں کو بہرا کرنے والا سور برپا ہو جائے گا گزشتہ آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی دنیاوی زندگی پر روشنی ڈالی گئی تھی اور اسے غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی اب اس کی اخروی زندگی اور اس کے اچھے اور برے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی جس کے سور کی آواز اتنی تیز اور کرخت ہوگی کہ لوگوں کے کان بہرے ہو رہے ہوں گے تو روب و دہشت کے مارے ہر آدمی اپنے حال میں ایسا پریشان ہوگا اور ہر ایک کو اپنی نجات کی ایسی فکر ہوگی کہ وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی میدان محشر میں دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا یا تو اس ڈر سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی اس سے کسی حق کا مطالبہ نہ کر دے یا اس لیے کہ کوئی اس کی پریشانی اور بے چینی کو دیکھ نہ لے یا اس لیے کہ اسے معلوم ہوگا کہ آج کوئی اس کے کام نہیں آئے گا تو پھر اس کی طرف التفات کرنے کی کیا ضرورت ہے